ولی وصحبق حبیب اللہ نبی اللہ ولی وصحب نور الله دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اس رسالے کے شروع میں امیر سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری دامت برکاتہم العالیہ درود پاک کی فضیلت میں حدیث مبارکہ نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے چین دلوں کے چین رحمت دارین تاجدار حرمین حرامین سربر کونین نانا حسن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان رحمت نشان ہے جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میرے میرے بھائی اور مدنی شیلن کے ناظرین ملک الموت علیہ السلام کے متعلق انشاءاللہ ہم معلومات سنیں گے کہ سیدنا عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت علیہ السلام آپ کب سے اس انداز میں روحیں قبض کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے نہیں آتے کہ اس سے پہلے آپ یعنی مالک الموت علیہ السلام جب لوگوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے تو آپ ظاہری شکل میں آیا کرتے لیکن کب سے آپ نے اس انداز کو تبدیل کیا تو کب سے ایسا ہوا اس کے متعلق انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم سنتے ہیں سنانچہ سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ ملک الموت علیہ السلام لوگوں کے سامنے جب روح قبض کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تو ظاہری صورت میں آپ آیا کرتے لیکن جب سیدنا اللہ علیہ السلام کے پاس ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے تو سیدنا موسا علیہ السلام نے انہیں پہچانا نہیں کہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے اور موسا علیہ السلام نے انہیں ان کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا جس سے ملک الموت علیہ السلام کی آنکھ باہر آ گئی تو ملک الموت علیہ السلام اپنے رب از وجل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کیا اے میرے پرور آپ کے بندے موسا نے میری آنکھ پھوڑ دی اگر وہ آپ کے نزدیک صاحبِ اکرام نہ ہوتے تو میں بھی اس کا بدلہ چکا دیتا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آنکھ کو درست فرمایا اور ارشاد ہوا کہ آپ میرے بندے کے پاس دوبارہ جائیں اور جا کر ان سے یہ کہیں آپ بیل پر ہاتھ رکھیں بیل کے پر جب آپ ہاتھ رکھیں گے اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے میں آپ کے زندگی کے سال بڑھا دے گا ایسے ہی جب ملک الموت علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے اور آ کر یہی عرض کیا کہ آپ اپنا ہاتھ بیل کی جلد پر رکھیں یوں ہی ہاتھ بیل کی جلد پر رکھا تو انہوں نے عرض کی کہ جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئے ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ایک سال کی عمر بڑھا دے گا رض کیا جب یہ ملک الموت علیہ السلام نے تو موس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنے سال عمر میری بڑھ جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہے تو پھر ملک الموت علیہ السلام نے ارض کی کہ اس کے بعد پھر موت ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر جب اس کے بعد بھی موت ہے تو پھر ابھی ہی روح قبض کر لو پھر سیدنا اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا یہ حدیث مبارکہ في اخبار الملائک میں بھی امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل فرمایا بخاری اور مسلم شریف کی احادیث میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہیں اب موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام کو یہاں اس حدیث کے تحت کہ ان کو تھپڑ مار دیا اس میں علماء نے بہت ساری وجوہات بیان فرمائیں جس میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ چونکہ ملک الموت علیہ السلام بغیر اجازت کے وہاں آ اور روح قبض کرنا چاہی اور موسا علیہ السلام کی توجہ نہیں رہی کہ ایک شخص بغیر اجازت کے ہمارے گھر آ اس بنا پر آپ کو جلال آ گیا اور موسا علیہ السلام کا جلال تو ویسے ہی مشہور ہے تو اسی جلال میں آپ نے آ کر ملک الموت علیہ السلام کو وہ تھپٹ مارا یعنی ان کو فرشتہ سمجھ کے نہیں کیا بلکہ اس کو ایک انسان سمجھ کر پھر آپ نے یہ فعل کیا جس کی بنا پر اب ان کی آنکھ جو ہے وہ باہر آ گئی تو اگر آپ اس کو ملاحظہ فرما لیتے تو پھر ایسا نہ ہوتا جیسے کہ سیدنا انبراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ کے بارگاہ میں فرشتے آئے تو آپ نے ان کے کھانے کے لیے کچھ کھانے کا اہتمام کر دیا اب وہاں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی توجہ نہیں رہی کہ فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں بالکل بھی نہیں یہاں معاملہ بھی ایسے ہوا کہ جب موس علیہ السلام کے پاس ملک الموت علیہ السلام آئے تو آپ کی توجہ نہیں رہی کہ وہ انسانی شکل میں تھے تو پھر جو ہے اس بنا پر موسا علیہ السلام نے انہیں یہ تھپٹ مار دیا تو بہرال ملک الموت علیہ السلام نے یہ معاملہ جب اللہ شاہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو اس معاملے کے بعد ملک الموت علیہ السلام اب انسانی شکل میں یعنی ظاہر آ کر روح کو قبض نہیں فرماتے ہیں اس سے پہلے سیدنا موسا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے ملک الموت علیہ السلام ظاہری شکل ہی میں تشریف لایا کرتے تھے اور لوگوں کی ارواح کو قبض کیا کرتے تھے تو ایک تو یہ وجہ ہو گئی کہ جب موسا علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کے درمیان میں یہ واقعہ رونما ہوا, ہوا تو اس واقعے کی وجہ سے بعد میں ملک الموت علیہ السلام ظاہراً تشریف نہیں لاتے ایک دوسری روایت وہ بھی اس کا سبب بنتی ہے اور وہ یہ کہ ملک الموت علیہ السلام جب تشریف لاتے لوگوں کی روحوں کو قبض کیا کرتے تو ایسی صورت میں یہ ہوتا کہ جب لوگ ان کو دیکھتے تو لوگ ان کے لیے برے کلمات کہتے کہ ملک الموت نے مار دیا ملک الموت آیا تو اس نے موت دے دی اسرائیل آئے تو انہوں نے آ کے روح قبض کر لی اس طرح مختلف الفاظ ان کے لیے بولے جانے لگے پھر آپ ظاہر تو تشریف نہیں لاتے تھے اور اس کے ساتھ ایک سبب یہ پیدا کر دیا گیا کہ اب بیماریوں اور تکالیف ایسی بڑھا دی گئیں کہ ان بیماریوں کی وجہ سے ان امراض کی وجہ سے لوگ جہاں پھر فوت ہوتے اب جب بیماری کس سبب سے موت ہوتی تو پھر لوگ یہ نہیں کہتے تھے ملک الموت نے موت دے دی یا اس نے روح قبض کر لی یا اسرائیل آئے تو آ کر انہوں نے روح قبض کر لی بلکہ پھر یوں کہنے لگے کہ فلاں مرض میں بندہ فوت ہو گیا فلاں مرض میں انتقال کر گیا مثلا اب کسی کو اگر کینسر ہوا اور وہ کینسر ہی کے مرض میں اس کا انتقال ہوا اب لوگ یہ نہیں کہتے کہ ملک الموت نے آ کر ان کی روح کو قبض کر لیا بلکہ اب نسبت وہ کینسر کی طرف ہو جاتی ہے ایسے ہی ہیپاٹائٹس ہے اس میں بھی یہی مسئلہ اب لوگ یہ ہی کہتے ہیں کہ اس کی موت جو واقع ہوئی اس کا سبب یہ بیماری بن گئی یوں ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ بھی جب ہوتا ہے تو اس میں بھی اب لوگ یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو اس کا انتقال ہوا یہ بندہ فوت ہوا یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے فوت ہوا تو یہ بھی اس کا ایک سبب بنا کہ لوگ ان کو چونکہ برا بلا کہنے لگے اس کی وجہ سے بھی اب آپ ظاہر تشریف نہیں لاتے بلکہ اب اس کے قائم مقام جو بیماریاں ہیں انہیں کر دیا گیا کہ بیماریوں کی وجہ سے اب لوگ جب فوت ہوتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ فلاں بیماری میں ایسا ہوا فلاں بیماری کی وجہ سے فلاں فوت ہوا تو ملک الموت علیہ السلام کی طرف اب اس کی توجہ کوئی کسی کی نہیں جاتی ہے تو یہ وجہ ایک بنی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ظاہری صورت میں اب لوگوں کی روح کو قبض نہیں کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میڈیا میڈیا تعلیم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ ہم پچھلے کچھ سلسلوں میں یہ بات سن چکے ہیں کہ سیدنا اسرائیل علیہ السلام آپ انبیاء کی ارواح کو بھی قبض کیا کرتے اور انبیاء کی بارگاہ میں بھی آپ کی حاضری ہوا کرتی تو بعض انبیاء کرام جن کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور ملک الموت علیہ السلام نے ان کی روح کو قبض کیا انہی میں سے سیدنا ادریس علیہ السلام بھی ہیں چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ اسے سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضرے کی اجازت دی جائے اجازت مل گئی وہ فرشتہ جب سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے فرمایا کہ تیرے اور ملک الموت کے درمیان کوئی تعلق ہے کوئی رابطہ ہے تو اس نے عرض کیا کہ وہ فرشتوں میں سے ایسا ہے کہ میرے بہت قریب ہی ہے میں یعنی ان کے قریب رہنے والے فرشتوں میں سے ہوں تو اس پر سیدنا ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو اس کی قدرت رکھتا ہے کہ اس کے پاس سے کسی چیز کا فائدہ پہنچا ہے تو اس نے عرض کیا اگر یہ مراد ہے کہ وہ موت کو مقدم یا مؤخر کر دے تو ایسی بات تو نہیں ہو سکتی یعنی اسی وجہ سے چونکہ موت کا جو وقت ہے وہ تو ہے مقرر جو اللہ تبارک و کی طرف سے مقرر کر دیا گیا اسی کے تحت سیدنا اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ موت واقع کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے کہ اس کی تقدیم ہو جائیں یا تاخیر ہو جائیں یہ تو نہیں ہو سکتا البتہ یہ ان سے عرض کی جا سکتی ہے کہ وہ موت کے وقت میں کچھ نرمی کر دیں کچھ نرمی کا برتاؤ کر دیں تو پھر ابھی سیدنا الدریس علیہ السلام اس فرشتے کے پرو پر سوار ہو گئے جب سوار ہو کر آسمان کی بلندی تو ملک الموت علیہ السلام نے اسی حال میں ان کی روح کو قبض کر لیا یعنی سیدنا الدریس علیہ السلام کی روح اس انداز میں قبض ہوئی کہ آپ علیہ السلام اس وقت ایک فرشتے کے پروں پر پرواز فرما رہے تھے یو ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی وفات کا بھی ذکر ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارض کیا کہ آپ کے رب نے مجھے آپ کی روح کو قبض کرنے کا حکم فرمایا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ جائیں اور یہ جا کے عرض کریں کہ کیا کوئی دوست بھی کسی دوست کو موت دیتا ہے یہ جا کر رب کی بارگاہ میں عرض کر دیں تو یوں ہی سیدنا اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے انہوں نے جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے مالک پروردگار عز الزل تیرا بندہ ابراہیم جو ہیں کہ تیرے دوست ہیں جو خلید اللہ ہیں وہ یوں تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ کیا کوئی دوست بھی کسی دوست کو موت دیتا ہے تو رب تبارک و تعالی کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے ملک الموت آپ جا کر میرے خلیل سے یہ کہہ دیں کہ کیا کوئی دوست بھی اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے جب یہ بات جا کر ملک الموت علیہ السلام نے سید ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم میری روح کو قبض کر لو تو یوں سکتا ابراہیم علیہ السلام کی روح جو ہے وہ ملک الموت علیہ السلام نے قبض فرمائی اب اس واقعے میں یہ بھی بات پتا چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض اپنے نیک جو اس کے بندے ہیں ان کی محبت کو پسند فرماتا ہے اور ان کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی ملاقات کو چاہتا ہے ان کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا انہیں مقام مل گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے ایسے ہی سیدا علیہ السلام آپ کی موت جو واقع ہوئی تو سیدنا ابو اور رضی اللہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام جو ہیں آپ بہت غیرت مند تھے جا الابواب جب بھی آپ گھر سے باہر تشریف لے کے جاتے تو دروازے بند کر دیے جاتے اور سلام يدخل على اہلی احد پھر کوئی بھی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا حتی یرجع یہاں تک کہ آپ جب تک خود تشریف نہیں لے آتے تھے ذات اب ایک دن سیدنا داؤد علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے گئے اور پھر لوٹ کر آئے تو فافاری رجمن آپ نے جو ہی دیکھا کہ آپ کے گھر میں سامنے ہی ایک شخص کھڑا ہے حالانکہ دروازے بند تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ شخص آگے کھڑا ہے تو آپ نے فرمایا فقال پوچھا منہنتا اب کون ہے تو کہنے لگا کالا بل ملک والا یمنا حجاب وہ کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ میرے سامنے میں کسی بادشاہ سے نہیں ڈرتا ڈرتاب اور کوئی بھی پردہ میرے آگے پردہ نہیں نہ تو میں کسی بادشاہ سے ڈرتا ہوں یعنی نہ تو میں کسی عہدے دار سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی میرے سامنے کو پردہ ہے جب یہ بات اس نوجوان نے کی ہے تو داؤدار فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم پھر تو ضرور تم ملک الموت ہی ہو مرحبا مرحب آپ کو تو میں مرحبا کہتا ہوں جو اللہ نے حکم دیا میں اس کو قبول کرتا ہوں ہو پھر دعود علیہ السلام آپ اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور جو ہی آپ کمرے میں تشریف لے کر گئے تو آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا اس روایت سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام جو انبیاء کی بارگاہ میں بھی حاضر دیتے تو یہاں بھی آپ کو کسی سے اجازت کی حاجت نہیں ہوتی تھی بلکہ پہلے جا کر ان کی بارگاہ میں حاضر دیتے اور پھر ان کے اس بات کے متعلق اظہار کر دیتے کہ میں جو ہوں وہ ملک الموت ہوں اور یہ بھی بات پتا چلی کہ ملک الموت علیہ السلام یہ چونکہ نوری مخلوق ہیں اور نوری مخلوق کے متعلق یہ معلومات ہمیں مدنی چینل کے سلسلے میں مل چکی کہ آپ مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں یہاں بھی آپ ایک نوجوان کی شکل میں سیدنا دعود علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے آئے اور یہ بھی بہت پتا چلی کہ انسان کتنے ہی پردوں میں چھپ جائے کتنے ہی تالوں کے اندر بند ہو جائے جہاں مرضی چلا جائے لیکن ملک الموت علیہ السلام سے وہ نہیں بچ سکتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے اور مدنی چینل کے ناظرین ملک الموت علیہ السلام ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اربہ کو قبض فرماتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کی روح سیدنا اسرائیل علیہ السلام قبض نہیں فرماتے بلکہ ان کی روحیں اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی واسطے کے جو ہے وہ قبض فرماتا ہے جیسے کہ سیدنا ابو اماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز ملک الموتی إِلَّا قبض الرواح اللہ قبض کہ اللہ تبارک و تعالی نے ملک المت علیہ السلام کو سب ارواح کے قبض کرنے پر مقرر فرمایا ہے البتہ سمندر کے وہ شہید جو کہ وہاں سمندر میں شہید ہوتے ہیں جو حج کی غرض سے گئے ہوتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ جب وہاں پر شہید ہوتے ہیں تو ان کی ارواح اللہ تبارک و تعالی خود قبض فرماتا ہے اس میں ان کا شرف ہے کہ اللہ شاہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ راہ خدا میں تھے تو راہ خدا میں جو ان کو موت آئی یہ اس بات کا شرف ان کے لیے بن گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روح جو ہے بغیر ملک الموت علیہ السلام کے قبض فرمائی اب جیسے مختلف جو اللہ کے مخلوقات ہیں جو ری زیرو ہیں اب ان زیرو مخلوقات سب جو ہیں سب کی روحیں قبض کرتے ہیں سیدنا اسرائیل علیہ السلام ماں سوائے کچھ لوگوں کے جن کا یہاں اس روایت میں استثناء ہو گیا اب یو ہی جنات بھی اس میں ہے شیاتین بھی ہیں پرندے بھی ہیں تو ہر طرح کی مخلوق ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی روح قبض کرنے پر مقرر فرمایا ہے اور ملک الموت علیہ السلام صرف انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں جبکہ جو جنات ہیں جنات کے لیے الگ فرشتہ ہے شیاطین کے لیے الگ فرشتہ ہے پرندوں کے لیے الگ فرشتہ ہے درندے جو ہیں ان کے لیے الگ فرشتہ ہے جو ان کی روح کو قبض کرتا ہے یوں ہی مچھلیاں اور چونٹیاں جو ہیں ان کے لیے بھی الگ الگ فرشتے ہیں لیکن پچھلی جو روایات ہم سن چکے ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ جہ شاہ نے ملک الموت علیہ السلام کو سب پر مقرر کیا ہے اب بکیا جو بھی ہیں جس جس کی بھی وہ قبض کرتے ہیں چاہے پرندوں پر الگ ہو درندو پر الگ ہو شیاتین پر الگ ہو جنات پر الگ ہو وہ سب کے سب جو ہیں وہ ہیں تو سیدنا اسرائیل علیہ السلام ہی کے تحت آپ کے تحت سب آتے ہیں لہذا یہ پچھلی روایتوں کے خلاف نہیں ہے کہ جن میں یہ بتایا گیا کہ سیدنا ملک الموت علیہ السلام جو ہیں انہیں ہی مقرر کیا گیا ہے ارواح کے قبض کرنے پر بے شک انہیں ہی مقرر کیا گیا ہے البتہ یہ بات ہے کہ ان کے تحت بہت سارے فرشتے ہیں جن کو مختلف چیزوں پر مقرر کیا گیا کسی کو جنات پہ مقرر کیا گیا کسی کو پرندوں پر مقرر کیا کسی کو درندوں پر مقرر کیا لیکن سب کے سب آتے جو ہیں وہ سیدنا اسرائیل علیہ السلام ہی کے تحت ہیں تو یہی جو ہے یعنی بالواسطہ یہ ملک الموت علیہ السلام ہی سب کی روحوں کو قبض فرمانے والے ہیں اب ملک الموت علیہ السلام آپ تو سب کی روحیں قبض کرتے ہیں سب کو موت دیتے ہیں اب موت ہر زی روح کو آنی ہے ہر ایک نے مرنا ہے تو ظاہری بات ہے جب سب نے مرنا ہے تو باقی رہنے والی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے سب کو جب موت آنی ہے تو ملک الموت علیہ السلام کو بھی تو موت آنی ہے آپ سب کو موت دیتے ہیں سب کے روح قبض کرتے ہیں تو ایک دن تو وہ بھی آئے گا کہ جس دن ملک الموت علیہ السلام کی اپنی موت بھی واقع ہوگی پہلے کچھ سلسلوں میں اس کے متعلق کچھ روایات گزر چکی ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام کو موت سب سے آخر میں آئے گی یا جبرائیل علیہ السلام کو سب سے آخر میں آئے گی چونکہ اس میں مختلف روایات ہیں جن میں سب سے جو راجح روایت ہے وہ یہی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کو سب سے آخر میں موت آئے گی اب وہ کس طرح سے آئے گی ملک الموت علیہ السلام کس طرح آخر قبض ہوگی تو اس روایت کو سیدنا محمد بن قاب قرضی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ سب سے آخر میں ملک الموت علیہ السلام پر موت آئے گی اسے حکم ہوگا کہ اے ملک الموت مر جا تو اس حکم کے بعد ملک الموت علیہ السلام ایسی چیخ ماریں گے کہ اگر ان کی یہ چیخ زمین و آسمان والے سب سن لیتے تو وہ سارے تو گبراہٹ سے ہی مر جاتے اس کے بعد پھر جو اس پر موت واقع ہو جائے گی یعنی جو ہی آپ چیخ ماریں گے تو اس چیخ کے بعد سیدنا ملک الموت علیہ السلام پر بھی موت واقع ہو جائے گی تو بے شک جتنے بھی زیرو ہیں جو کچھ بھی ہے تو سب کے سب سنا ہونے والے ہیں سب کو مرنا ہے باقی رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو جب اللہ جل شاہ کی ذات باقی رہنے والی ہے تو اب ملک الموت علیہ السلام بے شک آپ کے ذمہ ہے یہ کہ آپ سب کو موت دیتے ہیں اللہ کے اذن سے ہے اللہ جل شاہ کی اجازت سے ہے تو جب آپ یہ معاملہ کرتے ہیں تو آخر ایک دن وہ بھی ہوگا کہ خود جو ہے آپ کی روح بھی قبض ہونی ہے اب یہ جو روح قبض ہونے کا معاملہ ہے یہ تو ہم نے بھی سنا کہ جانوروں کا موت یوں ملتی ہے اور انسانوں کو بھی ملے گی تو ان کی روح قبض یوں ہو جاتی ہے دیگر مخلوقات ہیں شیاطین ہیں جنات ان کی روح بھی قبض ہوتی ہے البتہ بہت سی روایتوں میں جانور اور کیڑے مکوڑے ان کی موت کے بارے میں کچھ اس طرح کی روایات موجود ہیں کہ ہمارے پیراک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جتنے بھی جانور ہیں یا یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں ان سب کی جو تسبیح ہے اس کی وجہ سے یہ زندہ ہیں ان کی زندگی ان کی تسبیح کی وجہ سے ہے اور جب کبھی ان کی تسبیح پوری ہو جائے گی تسبیح ان کی ختم ہوگی تسبیح کو چھوڑ دیں گے تو جیسے تسبیح کو چھوڑیں گے ان کی روح کو قبض کر لیا جائے گا اور ملک ملکرموقیہ السلام کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے تو یوں ان جانوروں کے بارے میں کچھ اس طرح کی روایت بھی موجود ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو چیزیں ہیں ان اشیاء کی جو زندگی ہے وہ اللہ کی تصبیح ہے اس تصبیح کی برقع سے ان کی زندگی قائم رہتی ہے تو واقعات ایسا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جانور ہیں کیڑے مکوڑے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصلیح میں رہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسلیح بیان کرتے رہتے ہیں اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو انسان ہی ایک ایسا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا اور یہ دیکھ لیں ہم کہ جانور یا کیڑے مکوڑے جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے تو انہیں موت آتی ہے لیکن انسان کتنا ہی ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس پر اس کی وجہ سے موت آئی نہیں ہو رہی میٹھے میٹھے استائن بھائیوں اور مدنی چیرن کے ناظرین جس طرح کہ ہم نے یہ بات ابھی سنی کہ انسانوں کی روح ملک الموت علیہ السلام قبض فرماتے ہیں ایسے ہی دیگر چیزوں کے بارے میں بھی سنا کہ شیاطین بھی ہیں پرندے بھی ہیں اور اس طرح کی جو مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مخلوقات پر مختلف رشتے مقرر ہیں جو ان کی روح کو قبض کرتے ہیں البتہ بعض روایات جانوروں کے متعلق اور کیڑوں کے حوالے سے جو کیڑے مکوڑے زمین میں چلتے ہیں ان کے حوالے سے بعض روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ان کی جو عمر ہے وہ ان کی تسبیح کی وجہ سے ہے یہ جتنی اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں ان کی زندگی قائم رہتی ہے لیکن جب بھی یہ تسبیح کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی تسبیح ختم ہوتی ہے ان پر موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں جتنے بھی یہ جانور ہیں یہ کیڑے مکوڑے ہیں ان کی تسبیح ختم ہوئی جیسے ہی یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے ان پر موت تاریخ ہو گئی اب انسان بہت زیادہ غافل بھی رہتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتا تسبیحات سے دور رہتا ہے تسبیحات نہیں پڑتا اس کے باوجود اس کو موت نہیں دی جاتی وجہ کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے مہلت دی ہے اس کو مہلت دی جا رہی ہے تو یہ سمجھے ہمیں اس بات سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے اللہ جل شاہ نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اتنا سارا وقت عطا فرمایا کہ باوجود ہمارے اس کے ذکر سے غافل ہونے کی وجہ سے بھی ہم پر موت تاری نہیں کی جا رہی تو ہمیں اب جو ہے آج سے ایک, ایک طرح سے دوبارہ سے ہمیں اس بات کی نیت کر لینی چاہیے انشاءاللہ اللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے کم از کم جو زندگی کے لمحات ہمیں اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں ہم ان میں سستی نہ کریں اور اس کو اپنے زندگی کے ان لمحات کو قیمتی بنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم کسی ایسے ماحول سے وابستہ ہو جائیں کہ جس ماحول میں یہ بات ہمیں بتائی جائے ہمارا ذہن اس میں بنایا جائے کہ دیکھیں یہ زندگی ہماری بے حد مختصر ہے تو ہمیں اس مختصر سے زندگی میں اپنی اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے تو یہ جب ممکن ہے جب ہمیں کسی ایسے ماحول میں رہنا نصیب ہو جائے گا تو الحمدللہ اس دور میں بھی دعوت اسلامی کا ماحول ایسا ماحول ہے کہ ہم اس میں رہ کر یہ چیز سیکھ سکتے ہیں ہمارا ذہن بن سکتا ہے ہمیں ذکر کرنے کی سعادت نصیب ہو سکتی ہیں سیدنا ملک الموت علیہ السلام کی بات ہم کرتے ہیں کہ سیدنا ملک الموت علیہ السلام جو کہ لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں اب یہ جب اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر ان کا کیا انداز ہوتا ہے تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء ملک الہ ولی اللہ تعالی سلم علیہ وسلامہ علیہ ان یقول السلام علیہ یا ولی اللہ قم فخرج من دارک اللہ تی خربتہ الہ دارک اللہ تی امرتہ کے کسی نیک بندے کی بارگاہ میں ملک المت علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں تو آ کر ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کا سلام کیا ہے جو ہمارے آکا صلی اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کا سلام یہ ہوتا ہے السلام علیکم یا ولی جللہ اے اللہ کے ولی آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اس کے بعد وہ ان سے یوں عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اب آپ اس گھر سے جو دنیا کا گھر ہے یہ کوئی اچھا گھر نہیں یہ خراب گھر ہے آپ اس گھر سے اس گھر کی طرف چلیں جس گھر کے لیے آپ نے محنت کی اس زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارا اور وہاں اپنے لیے ایک دائمی گھر آپ نے بنایا اس گھر کی طرف آپ چلیں اور پھر جب یہ ملک الموت علیہ السلام کسی ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں جو کہ گناہ گناگار ہوتا ہے تو اس کو جا کر پھر یہ کہتے ہیں کہ فخر من کا اللہ تیمرتا الاداری کا تہ اب اس گھر کی طرف جاؤ کہ یہ جو گھر ہے تم نے اس کو تم نے اپنے لیے تعمیر کیا تھا اب جس کے رہنے کے لیے تم نے تعمیر کیا اس کو چھوڑو اب تم اس گھر میں جاؤ گے جس کو تم نے اپنے لیے خراب کر دیا ہے تو یہاں دونوں کے لیے آپ کا کلام الگ الگ ہوا اس کو خوشخبری دی جا رہی ہے نیک بندے کو خوشخبری دی ہے کہ آپ اچھے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو جو ہے کوئی تیاری نہیں کر رکھی تھی تو ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اس گھر کی تیاری کے لیے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس کا ہمیں کوشش کرنی ہے اس کا ذہن بنانا ہے انشاءاللہ اللہ اگر ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہیں اور انشاء اللہ اس کے جتنے بھی مدنی کام ہیں ان میں شرکت کی کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ وہ ہمارا جو گھر ہے جو دائمی گھر ہے ان اللہ وہ بہتر ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ ہمیں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اس گھر کو بہتر بنا دے آمین بجا نبی امین حبیب اللہ تعالی اللہ محبت